نبي سبحان والسلام على حبيبك يا قد کا سدار کا بتا کلامی مری پرو ہوتے ہی ہمارے ملک کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے مختلف مکاتب فکر کے لوگ سرکار دو دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے بیان کرنے اور سننے کے لیے مختلف مجالس کا اہتمام کرتے ہیں چنانچے اسی سلسلہ کی ایک تقریب آج یہاں آپ کی مسجد میں की کی گئی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا مل کر بیٹھنا بیان کرنا بیان سننا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے آپ سن بھی چکے اور آپ دیکھ بھی چکے کہ گزشتہ روز ہمارے ملک کے اندر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے عید منائی گئی جشن منایا گیا بازاروں کو سجایا گیا کمکمے لگائے گئے نعت خوانی ہوتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصائد پڑھے گئے آپ کی تعریف ہر انسان نے اپنی وسعت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے اندر امام الانبیاء کا قطن کوئی کمال نہیں آپ میرے الفاظ پر غور کریں گے تو بات بنے گی خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت کے اندر امام الانبیاء کا کمال نہیں اپنی ولادت کے اندر مستعفی کا کمال نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ولادت کے اندر رب کائنات کا کمال ہے کیوں امام الانبیاء کی ولادت بے شک تمام کائنات کے انسانوں کی ولادت ایک طرف کٹھی کر دی جائے لیکن سرکار دو عالم کی ولادت کی شان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جس طرح ہر انسان کی ولادت کے اندر انسان کا کمال نہیں ہوتا بلکہ رحمان کا کمال ہوتا ہے اسی طرح محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اندر آپ کا ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں تھا بلکہ امام الانبیاء کی ولادت میں رب کائنات کا کمال جھلکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ولادت کے اندر مصطفیٰ کا کمال نہیں ولادت کے اندر خدا کا کمال ہے لیکن دعوت کے اندر مستفیٰ کا کمال لوگ تذکرے چھیڑتے ہیں ولادت کے ذکر کرتے ہیں میلاد کا ذکر کرتے ہیں آپ کی پیدائش کا اور بڑی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں لیکن انوان لوگوں کے سامنے وہ بیان کیا جاتا ہے جس کے اندر کمال خدا کا ہے لیکن ولادت کے تذکرے میں خدا کے کمال کا تذکرہ نہیں کیا جاتا اور جس چیز میں مستفا کا کمال نظر آتا ہے وہ چیز لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کی جاتی ذکر ولادت کا کمال ساتھ مستعفی کا بیان ہوتا ہے حالانکہ ولادت میں خدا کا کمال تھا اور دعوت جس کے اندر اصل کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا تذکرہ سرے سے کیا ہی نہیں جاتا ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس میں خدا کا کمال ہے پھر خدا کے کمال کو بھی پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے اگر یوں بات سمجھ نہ آئے تو رب کائنات کے قرآن سے پوچھو کہ انسان کی ولادت کے اندر کمال کس کا ہوتا ہے ابتدان چند الفاظ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم میرے الفاظ پر غور کریں گے تو بات بنے گی میں کوئی لچھے دار تقریر کرنے کا آدی نہیں ہوں صرف ایک درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ وائے ناکامی متا کار جاتا رہا کار کے دل سے احساس زیا جاتا رہا بیان کرنا کیا چاہیے تھا وائے زین کر کیا رہے آباد او علماء کرنا کیا چاہیے تھا کر کیا رہے ہیں ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اور ابے کائنات فرماتے ہیں فاط بھی کما سبحان اللہ اتت بھی کما ملو حضرت بی بی مریم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آ گئی اور ابے کائناز فرماتے اپنی لارب کلام کے اندر جب ہاتھوں پہ لے کے اپنی قوم کے سامنے آئی قوم کی چیخیں نکل گئیں حیران ہو کے کہنے لگے یا مریم لا قد جیتے شی فری اے آبیدا مریم کا مانا آبیدا عبادت کرنے والی یہ تو نے کیا کام کر ڈالا یا مریم عبادت کرنے والی اللہ کریم کی اس نام کے اندر بھی اشارہ ہے کہ عبادت تو اللہ کریم کی کرنے والی اور کرتو تو نے کیا کر ڈالا حالانکہ اللہ کریم کا سچا بے کبھی غلط کام اللہ کی نافرمانی والا نہیں کر سکتا عبادت اللہ کی کرتو تو نے یہ کر ڈالا بغیر خامت کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا اللہ پرماتے کہتی ہیں یار رو ماں کان ابو کی مرا سون تو تم کے بغیر اہارون کی ہمشیرہ خیال کرنا بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہنچے روم کے علاقے کے اندر بڑے بڑے مولوی آ گئے مناظرہ کرنے کے لیے اہل علم لوگ حضرت مغیرہ کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں اے آمنہ کے لال کے صحابی تمہارے قرآن کے اندر اللہ کریم نے بڑی غلط بات کی ہے ماصل حضرت مغیرہ کہتے ہیں وہ کیسے عیسائیوں کے مولوی کہنے لگے کہ جب حضرت مریم آئی اپنی قوم کے پاس تو قوم کی زبان سے لفظ کیا نکلا تمہارا قرآن کہتا ہے قوم والے کہنے لگے یار اختارو اے مریم ہارو کی ہمشیرہ عیسائیوں کے مولوی کہنے لگے حضرت مغیرہ کو کہ حضرت ہارون السلام تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے یہ تو کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے ہارون کی ہمشیرہ ہمشیرہ تو تب ہوتی حضرت ہارون موجود ہوتے بھائی ہوتے بی بی مریم کے تب تمہارے قرآن پاک کی بات سچی ہوتی ہارون تو پہلے فوت ہو چکے تھے بی بی مریم حضرت ہارون کی ہمشیرہ کیسے بن گئی حضرات خاموش ہو گئے فرماتے مجھ سے جواب کوئی نہ بن سکا جب واپس آیا رسول کریم کی خدمت کے اندر میں نے عرض کیا آقا عیسائیوں کے مولویوں نے لاجواب کر دیا کہ ہارون پیغمبر تو پہلے پوت ہو چکے تھے بی, بی مریم ہارون کی ہمشیرہ کیسے بن گئی نبی پاک مسکرا پڑے فرمانے لگے مغیرہ تو نے غور نہیں کیا جس طرح نبیوں کے نام پہ ہم اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے ہیں حضرت بی بی مریم کے والد نے اپنے بیٹے کا نام ہارون ہارون پیغمبر کے نام پہ رکھا تھا یہ حضرت بی بی مریم کا بھائی تھا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر سج فرمایا قوم کہتی ہے یا اختا حارون اے کوم کی ہمشیرہ مہاکال ناب کی مراسون مما کا نا تم کے بغیہ تیرا بھائی ہارون بھی بڑا نیک بندہ تیری اماں جان بھی اچھے کردار والی تیرے ابا جان کی نیکی بھی بڑی مشہور ہے او تیرا سارا خاندان پاکیزہ کی نے یہ کیا کام کر ڈالا بی بی مریم ربے کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اب جواب نہیں دیتی زبان کے ساتھ سے اشارہ کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے میرے بارے میں میرے بیٹے سے پوچھ لو میں تمہارے ساتھ بات کروں گی اللہ یا کرنا شدھ دو شدھ اللہ کریم قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں چیخیں نکل گئی قوم کی کہنے لگے وہ یہ تم نے کیا اشارہ کر دیا کہ جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو جو دودھ پینے والا ہے کالو کئی فنو کل من کانا فلم مہد سبی ہم کیسے بات کریں اس بچے کے ساتھ جو ماں کی گود کے اندر دودھ پینے والا ہے بلا دودھ پینے والے بچے بھی کبھی بات کیا کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں جب قوم نے حیران ہو کے کہا ہم تیری صفائی بیٹے سے کیسے پوچھیں اللہ تیم نے دودھ پیتے بچے کو بلوا دیا حضرت عیسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا شاباش بولنا عیسا کیونکہ ہمیشہ حلالی بیٹے ماؤں کی صفائی دیا کرتے ہیں بولنا پنجابی دینا حلالی پوتر ماوا دی دڑ کریں ذرا بولنا میرے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے کال انب اللہ آتا نی الکتاب و جالنی نبیہ و جالنی مبارک ای کنتو تو باؤسانی بسلا تھے وہ زکاتے ماں تم تو ہیا بابر رمبے والی والنی جب شکی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے بلوا دیا اماں کی صفائی دے رہے ہیں کہتے ہیں انبد اللہ میں اللہ کا نور ہوں <ن> عبد اللہ کا مانا اللہ عبد اللہ کا مانا اللہ <کا مانا>؟ نور عیسائی جو کہتے تھے اللہ نے تین فرقوں کی تردید کی عیسائیوں کی یا کوبیا نستوریا اور تیسرا فرقہ بھی سادھ ایک ٹولا کہنے لگا ان اللہ ہو بلو مریم کہنے لگے وہ اللہ کریم حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا ہے حلول کا کیا معنی جو اللہ کریم عرشوں پہ موجود تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے فرشوں کے اوپر آ گیا اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اللہ عیسیٰ کی شکل بن کے آ گیا اللہ فرماتے اللہ کا دارا یہ عقیدہ رکھنے والے لقاد کا فارا قرآن نکھا. آج کی بات نہیں عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے اللہ کا د جو یہ کہے کہ عیسا علیہ السلام مسلم میں اللہ ہے اللہ عیسا کی شکل بن کے آ گئی اللہ کا د وہ کون میں کہہ رہا ہوں یا قرآن سارے بولیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن قرآن سچا کے جھوٹا قرآن سچا کے جھوٹا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے اللہ عیسا کی شکل بن کے آ گیا وہ تو ہو گیا کافارا اور جو یہ کہے کہ اللہ کریم محمد مصطفیٰ کی شکل بن کے آ گیا میاں اس کو کچھ نہیں کہنا یہ تو ہمارے بھائی ہوئے ان کو تو ہم نے ساتھ ملانا ہے اللہ پرمات نانا کا فار اللہ کالو ان مسیح مریم حضرت عیسی کو اللہ کہنے والے کا فارا پکے کا پھیرے اور یہاں جو کہا جاتا ہے اٹھا کر میم کا پردہ جو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا ذات احمد میں احد رو پوش رہتا ہے وہی جو مست تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفی ہو کر اکے محمد محمد اکھے دے گزر گئی احد نال احمد رلے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد صدی دے گزر گئی نامیاں ان کو کچھ نہیں کہنا اللہ کریم فرماتے ہیں نانا او کہنات والوں حضرت عیسی علیہ السلام تو ماں کی گود میں اعلان کر کے آیا کہ میں اللہ نہیں ہوں میں کونو انی عبداللہ میں نور نہیں ہوں میں اللہ نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں ایک دوسری بات دوسرا ٹولہ عیسائیوں کا اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگے نام یا نانا حضرت عیسا علیہ السلام اللہ نہیں ہاں کون ہے اللہ فرماتے ہیں پرماتے کالا بن اللہ عیسائیوں کا دوسرا ٹولہ کہنے لگا عیسا علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اللہ فرماتے ہیں بیٹا بھی کوئی نہیں وہ پما کی گود میں اعلان کر کے آیا کہ این میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کریم کا بندہ ہوں تیسرا ٹولا عیسائیوں کا اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگے تم دونوں جھوٹے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہاں کہوں نے عیسیٰ لا قد قفر اللہ ان اللہ سالس و سلاسہ کہنے لگے تین مل جائیں تو ایک اللہ کریم بنتا ہے حضرت عیسیٰ مل جائے جبریل امین مل جائے خدا یہ تینوں مل جائے تو ایک اللہ کریم بنتا ہے یعنی حضرت علیہ ایس السلام اللہ کے نور میں سے نور جدا ہے اللہ بھی نہیں اللہ کا بیٹا بھی نہیں اللہ کے نور میں سے نور جدا ہے اللہ فرماتے اللہ قادر کا دکا فارا یہ بھی کون ہے ان کی بات ہو رہی ہے آج والوں کی جو حضراتے عیسا علیہ السلام کو نور من نور اللہ مانے لا کا د وہ کون ہے اور جو امام الانبیاء کو مانے یہ پکا مومن ہے اس کو کچھ نہیں کہنا افسوس اللہ کریم نے تین فرقوں کی تردید کی عیسائی کی جھولی میں اعلان کر کے آیا عیسیٰ کہ ان د میں اللہ کریم کا بندہ ہوں میں اللہ بھی نہیں ہوں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں اللہ کے نور میں سے نور بھی نہیں ہوں آتانی و جالنی اللہ مجھے کتاب اللہ کتاب فرمائے گا اللہ کریم مجھے نبی بھی بنائے گا مولوی حضرات جانتے ہیں اگر تحق فیل کا ہو تو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا کرتے ہیں اللہ نے کتاب دینے کا وعدہ کر دیا اللہ نبی بنانے کا بھی وعدہ کر لیا مبارک اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی رہوں گا کے اندر حضرت عیسیٰ کی حیات کا اشارہ ہے ابھی ساتھی پوچھ رہے تھے یہ اگر عنوان ہوتا تو میں حیات عیسیٰ پر قرآن سے دلائل دیتا مولویوں کے لیے کہتا ہوں ایک یہ بھی دلیل ہے ماں کن تو خیر بات یہ عرض کر رہا تھا قوم نے یہ سوال کیا بغیر خامت کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا اے اے بی بی مریم حضرت عیسا جواب دے رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ مجھے کتاب دے گا نبی بنائے گا سوال اور ہے جواب اور ہے سوال ہے بغیر خامت کے بیٹا کیسے مل گیا جواب آیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کتاب دے گا نبی بنائے گا اللہ نے نقطہ سمجھا دیا کہ جس کو میں اللہ نے نبی بنانا ہو جس کو میں اللہ کریم نے کتاب دینی ہو اس کی نسل کے اندر شکل کرنے کی گنجائش ہو بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے یوں جواب دیا ان مسلسل مسل آدم والا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ حیران ہونے والوں بغیر خامت کے کیسے پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ کا چلو باپ کوئی نہیں ماں تو موجود ہے تم کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ حضرت آدم کا باپ بھی نہیں اور اماں بھی نہیں اس کو مانتے ہو حضرت عیسا کی ولادت کیوں نہیں مانتے اور دوسری بات بھی یاد رکھنا اللہ نے حضرت بی بی مریم کو بغیر خامد کے بیٹا عطا کر دیا کہو نہ اللہ کر سکتا ہے اللہ اللہ کر سکتا ہے اللہ نے نکتا سمجھایا سورت مریم کے اندر اللہ کریم نے دلائے نکلیا بیان کر دیے اشارہ کر دیا او کائنات والوں اگر میں بی بی مریم کو بغیر خامد کے بیٹا دے سکتا ہوں تو خامد والیوں کو بھی بیٹا دے سکتا ہوں یہ بات یاد رکھنا بغیر خامد کے بی بی مریم کو بیٹا دینے پہ قادر ہوں تو خامد والیوں کو بھی اولاد دینے کے قادر ہوں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پا کے ہائے کہاں یاد آیا قرآن آپ تھکے تو نہیں بیٹھے خیال کرنا اللہ کا قرآن مجھے کہاں یاد آیا فرمایا بالا قد خلق فتن سی کر خلق نتفت فلق نلال قطا مذغن فلق نل مذغت فکا سون ایزا مالانا شان کن آخر فتح بارہ کھو آسن الخل اللہ کریم فرماتے ہیں انسان میں اللہ کریم کی طاقت دیکھنا ایک پانی کا قطرہ ساری دنیا کے ہنر والے کٹھے کر کے لے آؤ اپنے علم پہ ناز کرنے والے اپنے فن پہ فخر کرنے والے اپنے ہنر پہ ناز کرنے والے لے آؤ پر رب کائنات فرماتے ہیں میں اللہ کریم کی طاقت تو دیکھو نہ کائنات والوی یو سر ویروں کو پھر لرا میں کئی के ساری دنیا کے ہنر والے والے مل جائیں ساری دنیا کے کاریگر ہو جائیں ساری دنیا کے فنون جاننے والے کٹھے ہو جائیں لیکن پانی کے اوپر تو کوئی بھی اپنی کاریگری دکھا سکتا نہیں چیلنج دے رہا ہوں نکال آؤ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں مجمع کے اندر بڑے بڑے ہنر جاننے والے موجود ہوں گے لیکن کوئی بھی ہنر والا پانی کے اوپر اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا پانی چیز بھی ایسی ہے مائے کہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں آئے گا اللہ فرماتے ہیں میری کاریگری بھی دیکھنا بندہ میں اللہ کریم نے پانی کے قطرے کے اوپر خوبصورت انسان بنا دیا اور پھر بنایا بھی کس وقت عربے کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا خلو کو کم سی بوتو نی ام محاط کم خلکم باد خل کن ظلمات سلا سو تین اندھیروں کے اندر کاریگری دکھائی ماں کے پیڑ کا اندھیرا رحم کا اندھیرا اوپر سے جھلی کا اندھیرا دنیا کے بڑے سے بڑے کاریگر بھی اکٹھے ہو جائیں لیکن اندھیرے میں کاریگر نہیں دکھا سکتے رات کو لائٹ جلا دی جاتی ہے بلب روشن کر دیے جاتے ہیں ٹیوبیں روشن کر دی جاتی ہیں فیکٹریوں میں رات کو اجالا کر دیا جاتا ہے پوچھو کیوں کہتے ہیں جی رات والی شفٹ نے کام کرنا ہے اس لیے ہم نے رات کو لائٹیں جلا دی ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا کاریگر بھی اندھیرے میں کاریگری نہیں دکھا سکتا اللہ فرماتے میں نے پانی کے اوپر تین اندھیروں میں کاریگری دکھا دی جب اندھیروں میں کاریگری دکھانے والا اللہ تو جب اندھیروں میں مشکل آ جائے تو مشکل حل کرنے والا بھی اللہ رب کائنات نے منظر بیان کیا قرآن پاک میں نادا ظلم اللہ اللہ عل انت سبحان کا ظالمی حضرت یون اس نے اندھیروں میں آواز لگائی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پانی کا اندھیرا اوپر سے بادلوں کا اندھیرا اندھیروں میں آواز دی لا ایلہا ایلہا اللہ ت سوا میرا حال جاننے والا بھی کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرے حال سے واقف بھی کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میری بات سننے والا بھی کوئی نہیں اللہ تیرے سوا مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں اور دنیا کا جہل خانہ نہیں کہ رشوت کے ساتھ چھڑا لیا جائے دنیا کا جہل خانہ نہیں کہ ضمانت پہ چھڑا لیا جائے دنیا کا قید خانہ نہیں کہ جہل خانہ توڑ کر چھڑا لیا جائے یہ دنیا کا خانہ نہیں جو زمین کے اوپر ہو یہ تو ایسا قید خانہ ہے کہ کائنات والوں کو پتہ بھی نہیں مچھلی کے پیڑ کا قید خانہ اور اس میں حضرت یونس نے آواز لگائی صبح کا این کن تو میں نے اللہ مہربانی فرما تو شریکوں سے پاک ہے اللہ ہو گئی تقسیر غلطی معاف کر اللہ مہربانی فرما اللہ کریم فرماتے سستا جب نہ لو نہ جی نہ ہو اللہ غم میں اللہ کریم نے حضرت یونس کی دعا سن کر قبول فرما لی اور غم اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی اے میرا اللہ تم نے یونس کی سن لی یونس کی مشکل حل کر دی ہمارا کیا بنے گا اللہ کریم فرماتے ہیں میرا قانون یونس پیغمبر پہ بند نہیں ہو گیا کزال قانون جل موم نو مولوی جا مولوی جانتے ہیں کافت بھی کالنا کریم نے ذکر کیا کزال کا ننجل مومنی اور مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا تمہارا کام ہے مشکل کو حل کرنا اللہ کریم کا کام ہے ہاں تو صحیح نہ بندہ ان کو شکوا ہے ہمارا مدہ ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دیکھے دس دعا ملتا نہیں اللہ فرماتے ادھیروں میں کاری گری دکھانے والا کون ہے اللہ کیسے اللہ فرمایا انسان تو تو مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا الفاظ قابل ہو رہے ہیں انسان تو تو مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا رب کائنات نے قرآن میں منظر کھینچا حال تو انسان ہی نمتر کل شیم مذکو انسان تو ذکر کرنے کے قابل بھی کوئی نہیں تھا میں اللہ نے پانی کا خون بنا دیا بغیر تیرے مانگنے کے خون کی بوٹی بنا دی بغیر تیرے مانگنے کے بوٹی کی ہڈیاں بنا دی اور بغیر تیرے مانگنے کے ہڈیوں کے اوپر انسان ہی نمت دار لم یقن شعم مذکور انسان کو ذکر کرنے کے قابل بھی کوئی نہیں تھا بغیر میں اللہ نے پانی کا خون بنا دیا بغیر تیرے مانگنے کے خون کی بوٹی بنا دی بغیر تیرے مانگنے کے بوٹی کی ہڈیاں بنا دی او بغیر تیرے بغیروں کے, کے اوپر گوشت چڑھا دیا چمڑا چڑھا دیا پھر بغیر تیرے مانگنے کے تیرے بچے کے اندر میں اللہ نے روح ڈال دی تمام کام تو میں اللہ بغیر تیرے مانگنے کے کرتا رہا پانی کو خون بنایا بغیر تیرے مانگنے کے خون کی بوٹی بنائی بغیر تیرے مانگنے کے بوٹی کی ہڈیاں بنائی بغیر تیرے مانگنے کے ہڈیوں پہ گو چڑھایا بغیر تیرے مانگنے کے اندر روح ڈالی بغیر تیرے مانگنے کے تمام کام تم اللہ بغیر مانگنے کے کرتا رہو اور جب مانگنے کا وقت آیا اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں اللہ ہے نا نا شکر انسان qutila lin کو لائے نہ مولوی جانتے جہاں بھی قرآن میں کوتے لائے تو مراد نہ ہوتا ہے اللہ فرماتے اوپر میں اللہ کریم کا دروازہ کہاں چلا جا رہا ہے تمام کام بغیر مانگنے کے میں کرتا رہا اور مانگنے کا وقت آیا اب میں انتظار کرتا ہوں ٹھلا میرے سامنے دامن پھیلائے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اب کہتے نا اللہ میری سن نہیں اللہ کریم فرماتے ہیں نانا آ تو صحیح نہ بندہ میرے دربار میں آنے کی دیر ہے یہ نہ کہنا اللہ کریم سنتا کوئی نہیں سمی ان کریب ہر کی سننے والا ہر وقت سننے والا ہر بات سننے والا کون ہے اللہ اللہ اگلے لفظ قابل غور پانی کا خون بنانے والا اللہ جن کو یقین ہے وہ بولتے ہیں جن کو یقین ہے بے شک خاموش ہے قرآن کے الفاظ ہیں تصدیق کرنے پر بھی نیچیاں ملیں گی پانی کا خون بنانے والا اللہ خون کی بوٹی بنانے والا بوٹی کی ہڈیاں بنانے والا ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اندر روح ڈالنے والا یہ تمام کام کر ل تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مان لے کہ تبارک اللہ برکت دینے والا بھی اگر یہ کام اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو ماننا پڑے گا کہ تبارک اللہ الخال کی یہ کام کرنے والا <سؤال> اللہ تو برکت دینے والا بھی کسی پیر کے ہاتھ میں برکت نہیں کسی زندہ کے ہاتھ میں برکت نہیں کسی مردہ کے ہاتھ میں برکت نہیں کسی نبی کے ہاتھ میں برکت نہیں ولی کے ہاتھ میں برکت نہیں تبارک اللہ برکت دینے والا اللہ اللہ کا پیغمبر برکت کی دعا تو مانگ سکتا ہے ولی برکت کی دعا تو مانگ سکتا ہے پیر فقیر برکت کی دعا تو مانگ سکتا ہے پر برکت دینے والا اللہ کے سوا برکت دینے والا اور رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ بولے معیشا و یا بولے معیشہ ذکو او, زکور او جو ہم زکرانا بیا ج مئی ساؤ اکیما علیم ان قدیم اور جس کو چاہوں بیٹیاں دیتا جاؤں جس کو چاہوں بیٹے دیتا جاؤں جس کو چاہوں جوڑے ملا ملا کے دیتا جاؤں اور جس کے تالے میں اللہ مار دوں تو دنیا کا کوئی طویل فروش بھی کھول سکتا جس کے تالے میں اللہ کریم مار دوں تو قبر کی مٹی سے بھی نہیں کھولے جا سکتے جس کے تالے میں اللہ کریم مار دوں تو پھوک سے بھی نہیں کھولے جا سکتے جس کے طالے میں اللہ کریم مار دوں تو حکیم بھی اپنی پڑیوں سے نہیں کھول سکتے جس کے طالے میں اللہ کریم مار دوں دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کھول سکتا او امیا کتیاں بچے کون ہے دہری جی ٹردی ہے لا کے کتار مزے کی گل ہے دا یارہ یار ایک ہی دے گئی آئی یارویں اس ہی نہیں یارویں والے دا اللہ والا ہی جانے کسی جا تین ناتے جا کے نہیں کٹے کہ واہ حضرت سلطان باہو دی بیر تھلے کپڑا وچیا کیوں دا دانا ڈگ پیا پتر لبسی سی پتا ڈگ پیا پورا درخت ڈگ پوے واہ جیواہ ٹیم دیا ٹیم تیار سری لنکا دی مینے بھی لڑ ٹیم ات جائیں دیاں ٹیم تیار نو بچے کون ہے دہی ٹور ٹردیے لا کے قطار وہ مرغی نہ پیر دادی دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں مچھیا نو بچے کون ہے بچے جن جن کرے بہاراں خاکی یہ دے رب کو لوں تو تا در در کریں بے پکاراں انسان کہاں جا رہا ہے یار ایوہ ما بے کل کریم انسان کہاں جا رہا ہے کس چیز نے نہیں نا بسم اللہ رکا کی دیں یہ آخر پر جواب آئے گا ان شاء اللہ ایک مرتبہ بسم اللہ نا بسم اللہ ایک سو نبے نیتیاں مل جائے گی پڑھیے نا بسم اللہ آگے جی نر رحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو, جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے اور وسیلے کے سنے جو واسطے اور وسیلے کے ساتھ سنے وہ بڑا مہربان نہیں ہو سکتا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ بغیر واسطوں کے نہیں سنتا بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اللہ کریم فرماتے نانا میری شان الرحم الرحیم میں تو بغیر واسطوں کے سننے والی ذات ہوں اگر میں واسطے اور وسیلے کے ساتھ سنوں پھر میرے رحمان ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اچھا افسر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سفارش کرنے کی ضرورت نہ پڑے ڈائریکٹ میری بات سن لے ڈائریکٹ میری اپلیکیشن پہ سائن کر دے اور رب کائنات بھی بڑا مہربان ہے بغیر واضح اور وسیلے کے سننے والا کون ہے ہاں تو صحیح نا اللہ کریم کے دربار میں آ بوڑھا پیغمبر اللہ کریم کے دربار ولادت پہ بات ہو رہی ہے نا آگے آئے گی دعوت پہ بات خیال کرنا آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے بیٹھے ہیں پکڑے گئے نا ایسے ہاتھ توجہ کریں ایک لفظ بولنے لگا ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگ کہتے ہیں حافظ جی تم تو وہاں بھی ہو وہ بھی ہمارے لوگ بھی ڈر جاتے نہیں جی ہم تو وہابی کوئی نہیں ڈر جاتے ہیں او مولوی جی تم وہاں ہو نہیں میں تو وہابی نہیں ہوں اچھا جی او خان سے ملے سے وہاں بھی نہیں میں تے وہابی نہ میں تے نہیں آ ڈرتے کیوں ہو آؤ قرآن میں سے دلیل دوں اللہ کریم فرماتے ہیں بوڑھا پیغمبر میرے سامنے رو رہا ہے اور کہتا ہے رب ابلی مین سال ہی نو سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن حضرت ابراہیم بوڑھا پیغمبر رب کائنات کے دربار میں التجا کر رہا ہے اور کہتا ہے ربے کیا کہتا ہے پی والوں کہتا ہے اور ابے اور ابے اب اشاط توحید و سننا کا کیا قصور ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا کیا قصور ہے, علماء کا کیا قصور ہے؟ کو گالیاں دینے والو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو گالیاں دینے والو اشاط توحید و سننا کو گالیاں دینے والوں ہمارا قصور کوئی نہیں شیخ کا کسور کوئی نہیں لما دیو کا قصور کوئی نہیں ہمارا بھی یہی نعرہ حضرت ابراہیم کو ضرورت پڑی تو کہا ربے ہم بھی کہتے ہیں اگر اولاد کی ضرورت ہو تو کہو ربے یہی غلطی ہے یہی تم نے غلطی بنا رکھی ہے اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب اے میرا پروردگار اے پالن ہاردھار حلی مینا سال ہی اگر تمہیں کوئی وہابی کہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو ہاں ہم وہاں ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم بھی وہابی تھا سن رہے ہو بات صرف میں بہبی نہیں حضرت ابراہیم بھی وہاں بھی تھا وہ کہے گا وہ کیسے وہاں بھی تھا کہو اللہ کے قرآن میں موجود ہے رب حبلی من صالحین حضرت ابراہیم دعا کرتے اللہ میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں حب حب اللہ مجھے بھی عطا فرما میرا عقیدہ یہ ہے دینے والا تو ہے عطا کرنے والا تو ہے ہاتھ میرے اٹھے ہوئے ان کو بہ مراد واپس لوٹانے والا تو ہے میری پھیلائی ہوئی جھولی کو بھرنے والا تو ہے اللہ وہاب تو ہے میں میں وہابی ہوں وہاب والا ہوں اللہ مہربانی عطا فرما رب کائنات سے ایک بیٹا مانگا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اللہ نے ایک مانگنے والے کو دو بیٹے عطا کر دیئے اللہ فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم نے اللہ کے دربار میں شکر ادا کیا الحمد بالی وحابالی وحابالیہ لال کے بارے اسمائل ویساکی لسمی پیر تو ہو سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو ہو سکتے ہیں ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن الہ الہ کون ہے اللہ خیال کرنا جب ہم یہ مانا کریں تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے یہ ولیوں کو نہیں مانتے ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ولیوں کو ولی مانتے ہیں خدا مانتے نہیں حضرا سلطان باہر فکیری مارنیا نہیں ہونے پیر فکیر ہونے والی ہونے سبحان اللہ پہلے بھی, بھی اپنے مطابق او سڈے سر اکھاں دے جیرے قرآن دے خلاف ہوں نبی سچے فرمان دے خلاف ہوں ان شیروں کو میں پاؤں کے ٹھوکر سے اڑا دینے کے لیے تیار ہوں میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں و کلام ان فبی ہوں کبھی او کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے شیر ہمارے سر آنکھوں کے اوپر قرآن حدیث کے خلاف شیر ہم ماننے کے لیے تیار ہوں. हजरं सुल्तान बाहू फरमा देना फरमा देना पीर दे फड़िया पीड़ न जावे उसू पीरो की फड़ना हो पीर दे फड़िया पीड़ न जावे दिल की पीड़ हसद ना जावे बोध ना जावे, कीना ना जावे, कीना पीर दे पीड जावे, उस पीरो की फड़ना हू मुरशद मिलया इर्शाद न ओ मुश की करना करनाहू جس ہادی کو لو ہدایت نہ نائی او ہادی کی درنا ہو سر دتیا حق حاصل ہوو بہو جے سر دتیا حق حاصل ہوو بہو اس موتوں کی ڈرنا ہوا اللہ, اللہ, کریں دن نا قربانی دے کہہ لو آپڑی قربانی بہادی چاسی جانوروں دی آپڑی قربانی کی گل نہ کرنے لگا کیوں گھبرا گئے وہ دی اچھا خیال کرنا ایک جملہ بولتا ہوں صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے نبی علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں سننا تو ابیکم ابراہیم علیہ السلام و تسلیم یہ تمہارے ابے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ٹھیک جانور ذبا کرنے لگا پوچھو کیا کرتے ہو کہتے واہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں گویا کے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے راول پنڈی کے دوستو اگلے الفاظ میرے توجہ سے سننا قربانی والا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے لیکن یہ قربانی والا عمل قبول اس کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی ابراہیم والا ہو عقیدہ کس والا ہو ابراہیم علیہ السلام والا اور حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے رب حبلی مینا سوال حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا بس یہ عقیدہ بناؤ گے تو قربانی قبول ہے ورنہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں پھر جب ایک کے بجائے اللہ نے دو بیٹے عطا کر دیے اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں الحمدللہ اپنے بیٹوں کی چوٹیاں نہیں رکھوائیں کہ کسی مزار پہ جا کے چوٹی کاٹوں گا کسی قبر پہ جا کے چوٹی کاٹوں گا غیروں کے نام کی دیگے نہیں پکائیں کسی نبی کے نام پہ نام نہیں رکھا نانا کہتی ہیں الحمدللہ بیٹے خدا نے دیے تو تعریف بھی اللہ کی ہماری سریکی میں کہتے ہیں الفاظ سریکی کے آپ کریں گے تو بات بنے گی کے الفاظ تعریف بھی اسے کرنی چاہیے اگر دینے والا تو تاریف کے لیک بھی نہ نہیں کرنا یہ سب تمہارا کرم ہے آ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل فقط تیری بندہ پروری ہے حضور کی بندہ پروری ہے کہتے ہیں آمنا دلال کا کرم ہے رسول کریم کا کرم ہے نا نا نا نا رب کائنات قرآن پاک کے اندر فرماتے ہو کائنات والوں کرم کرنے والا کون ہے کرم کرنے والا کون ہے یوں نہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آکا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نانا یوں کہاں کرو یہ لکھا کرو یہ سب تمہارا کرم ہے یارب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل فقط تیری بندہ پروری ہے حضرت ابراہیم کو دو بیٹے مل گئے تو تعریف کس کی چوٹیاں نہیں رکھویاں خیال کرنا اللہ نے نکتا سمجھایا حضرت عیسا بغیر باپ کے پیدا ہوئے ماں کے رحم کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا حضرت ابراہیم بوڑھے پلمبر کو دو بیٹے دیے بات کر رہا تھا کہ ولادت کے اندر اللہ کا کمال ہے عنوان یہ چلایا تھا اور بات یاد آ وہ بھی سنتے چاہیے نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرمائے جس طرح جمعہ کے خطبہ میں لمائے کرام سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں آواز کیا ہے بڑے حیران بخاری شریف کے لفظ مجھے یاد ہے آپ پریشان نہ ہو یہ دیکھنے لگ گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بخاری کے لفظ نخلا سب رواہل البخاری نبی لاتوں سلام حیران آپ خطبہ دے رہے الحمد و نستعین و نستغفر و میں نبی ہی آپ کا خطبہ برتا گیا معصوم بچے کے رونے کی آواز بھی بڑھتی گئی نبی علیہ السلام حیران ہے کہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے کسی صحابی کی گود میں بچہ موجود کوئی نہیں مسجد کے اندر بچہ نظر نہیں آ رہا دودھ پیتے بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے حیرانوں کے دیکھتے ہیں تب پتہ چلا کہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ امام و لمبیا ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے ایک عورت آ گئی آپ کی خدمت کے اندر بہاری شریف کے اندر موجود ہے آ کے ارد کرتی ہے میرے آقا آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تکلیف ہوتی ہے آپ کو میں آپ کے لیے ممبر تیار کروانا چاہتی ہوں رسول کریم فرماتے کس سے تیار کرائے گی عورت کہتی ہے میرا ایک غلام ہے جو کہ مستریوں کا, کا کام کرتا ہے لکڑی کا کام کرتا ہے اسے ممبر تیار کرواؤں گی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نا ممبر تیار نہ کروانا ابھی کوئی ضرورت نہیں خیر واپس چلی گئی وہ انصاری عورت کچھ مدت کے بعد نبی باغ نے پیغام بھیجا کہ اپنے مستری سے میرے لیے ممبر تیار کر ممبر تیار کروا کے مسجد نبی کے اندر رکھا گیا جمعہ کا وقت ہوا نبی پاک ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے خطبہ شروع کیا خجور کے تنے میں سے رونے کی آواز آنے لگ گئی مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نے رسول سبحان اللہ اس نے ہنانا استنے ہنانا از ہجرے رسول <سؤال> استنے نے از ہجرے رسول نالا ہامی سد بے بابے رونے کی آواز آنے لگ گئی نبی پاک ممبر سے نیچے اترے کھجور کے تنے کے قریب پہنچے کھجور کے تنے کو سینے کے ساتھ لگایا بغل گیر ہو گئے نبی پاک نے کھجور کے تنے کو تسلیاں دی تب جا کر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی پھر نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کرا دیا اللہ کریب بلوانے پہ آئے دودھ پیتے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے نا نا بچوں نے تو بعد میں بھی بولنا ہوتا ہے چلو بچپن نہیں بول رہا لیکن جوان ہو کر تو ضرور بولے گا اللہ کریم اس کو بھی بلوا سکتا ہے جس نے بعد میں بھی نہیں بولنا خجور نے پہلے بھی نہیں بولنا تھا بعد میں بھی نہیں بولنا تھا نہ بولنے والوں کو بھی اللہ کریم بلوا سکتا ہے اللہ کریم جو قادر ہوا پھر نبی پاک نے سینے کے ساتھ لگایا دی میرا عقیدہ اشاعت و سننا میری جماعت کا عقیدہ میرے شیخ القرآن کا قیدا کہ ساری دنیا کے درختوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ لیکن جو کا خشک دنا نبی کے سینے کے ساتھ لگ گیا ساری دنیا کے درخت اس کھجور کے تنے کی شان کا مقابلہ کر سکتے یہ کیا ہے توجہ ابو جہل آیا ایک جملہ بولنے لگا ہوں یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا مشرقوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے اللہ. جملہ سمجھا مشرقین کا یہ عقیدہ کہ پیغمبر کو غیب کا پتہ ہوتا ہے زرے زرے کا پتا کہتا ہے کیا چیز ہے میرے ہاتھ کے اندر امام و حیران ہونے لگے آیا جبریل اور رب جلیل کی طرف سے محبوب حیران پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے پوچھو او ابو جانو کہ تیرے ہاتھ والی چیز کے بارے میں میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز میرے بارے میں بتائے میں ہاتھ والی چیز کے متعلق بتاؤں یہ ہاتھ والی چیز میرے متعلق بتا دے جب جن علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو ابو جہل کہتا ہے حیران ہو کے اگر ہاتھ والی چیز آپ کے متعلق بتا دے تو اس سے بڑھ کر اور موضاء کیا ہو سکتا ہے بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی اللہ نے ہاتھ کی کنکریوں کو بلوا دیا کنکریاں بول پڑیں اور کہتی ہیں اشہد اللہ اللہ او اشہد اللہ محمد اب تو رسولو اللہ بچوں کو بھی بڑھوا سکتا ہے اللہ کھجور کے تنے کو بھی رلا سکتا ہے اللہ کنکڑیوں سے کلمہ بھی بڑھوا سکتا ہے کہو نا اللہ کا در ہے اللہ اللہ قادر ہے اللہ کریم کر سکتا ہے بات یہ کر رہا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اللہ نے اپنا کمال ظاہر کر دیا کہ لوگوں ولادت کے اندر اللہ کریم کا کمال ہے ولادت میں کسی انسان کا کمال کوئی نہیں ہاں ہاں دعوت کے اندر مصطفیٰ کا کمال ہے ولادت کے اندر خدا کا کمال ہے اب دعوت میں کیا کمال ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا منا ان کا سمی العلیم و تب علینا انا کانت طواب الرحیم اللہ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے